اور بے شک ہم نی لوگوں کے لیے اس قرن میں ہر قسم کی مسل طرح طرح فرمائی اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا لو ہے